بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور یہ نب اور آمان والے اور آمان والوں کا ولی اللہ ہے